الحمد لله نحمده ونستعيمه ونستطيعه ونؤمن به ونتوكل من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهبه الله فلا نؤمن له ومن يغلله فلا هادي له لا اشهد لا اله الا الله وحده شريك له لا اشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل على عليه وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي عسن إن شيطان ينزغ بينهم إن شيطان كان للإنسان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا فمن زبان کے گناہوں سے بچنا نسبتاً مشکل بھی ہے اور اس کے فسادات بھی دوسرے گناہوں کی بہ نسبت بہت زیادہ ہیں اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے اس وقت میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں پہلی آیت میں ارشاد فرمایا میرے بندوں اچھی باتیں کہا کرو اپنی زبانوں کی حفاظت کرو اس لیے کہ شیطان تمہارا بہت بڑا اور بالکل کھلا دشمن ہے وہ تم سے غلط یا نامناسب اور بے موقع باتیں کہلوا کر تمہیں آپس میں لڑاتا ہے دوسرے آیت میں فرمایا ایمان کے دعوے کرنے والوں اگر تم ایمان کے دعووں میں سچے ہو تو ابت اللہ اللہ کے عذاب سے بچو اللہ کے عذاب سے بچو اس کے بعد خصوصیت سے تاکید فرمائی ش سوچ سمجھ کر تول کر باتیں کہا کرو طول کر سوچ سمجھ کر پہلے تو پھر بولو اگر ایسا کریں گے زبان کی حفاظت پر رکھیں گے تو اس کی بالکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے یہ جی دوسرے اعمال کی اصلاح بھی اس پر معفوف ہے کہ زبان کی حفاظت کریں یقر بندوبہ کم اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی معفرت فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑی کامیابی عطا فرمائیں گے دبان کے حفاظت کرنے سے جب دوسرے گناہوں سے بھی بہت سے دوسرے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے اس لیے آگے اور زیادہ فرما دی جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا نافرمانیوں سے بچے گا یہ جی اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی دنیا میں بھی سکون آخرت میں بھی سکون بہت بڑی کامیابی نکاح کے خطبے میں یہ جی آیت بڑی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بیوی کے تعلقات بلکہ دونوں خاندانوں کے تعلقات. تعلقات بلکہ دونوں خاندانوں کے تعلقات میاں اور بیوی کے دونوں خاندان ان کے تعلقات آپ اس میں پر رہیں محبت سے رہیں اتفاق سے رہیں جا جائے کہ ان میں منافرت پیدا ہو جائے فیطن فساد پیدا ہوں پھر لاکوں تک نوبت پہنچاتی ہے اس میں بہت بڑا دخل زبان کا ہے اسی لیے نکاح کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے یہ تنبیہ کرنے کے لیے یہ آیت آپ پڑھا کرتے تھے باتیں سوچ سمجھ کر کیا کریں سوچ سمجھ کر ہر وقت زبانیں چلاتے رہتے ہیں پھر ساس کی زبان چلی بہو کی زبان چلی بہو کے خاندان والوں کی زبان چلی اور کے خاندان والوں کی زبان چلی نتیجہ یہ کہ دونوں خاندان تبار برباد ہو جاتے ہیں دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد تو آن مجید میں دوسرے جگہ ارشاد ہے بما انسان جو لفظ بھی بولتا ہے ایک ایک لفظ جو کچھ بھی بولتا ہے اس کو لکھنے والے اور اس بات کو محفوظ رکھنے والے عیصرت میں اس پر سزا دینے کے لیے ان باتوں کو محفوظ رکھنے والے ہر ایک ایک بات پر اللہ تعالی کی طرف سے متعین ہیں ایسا نہ سمجھ لیں کہ ہم نے جو بولا ہے اللہ کا کو اس کا کوئی نہیں ایک ایک لفظ لفظ محفوظ رہتا ہے آخرت میں سب کا حساب دینا پڑے گا گناہ تو اور بھی بہت زیادہ ہے جن کے بارے میں قرآن اور حدیث کی واحد بتاتا ہی رہتا ہوں مگر دوسرے گناہوں میں سے خاص طور پر ان دو کو الگ سے بیان کرنا ان پر تنقید کرنا یہ اسی لیے ہے کہ ان سے بچنا بھی مشکل ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا انسان کیا کچھ بولتا رہتا ہے اور ان کے فسادات بھی زبان کے گناہوں کے فسادات بھی بہت زیادہ ہیں ایک اور آیت بھی سن لیجئے زبان کے حفاظت نہ رکھنے پر یوم کانو یو محل اس جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زبان جو کچھ بولتی رہتی ہے وہ بھی اور ہاتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی پاؤں جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے اپنی اپنی حالات اپنے اپنے فسادات خود ہی بیان کریں گے خود شہادت دیں گے کہ یہ یہ بدہماری کی تھیں اللہ تعالی ان کو پوری پوری سزا اس دن دیں گے ابھی سے سودھر جاؤ خیال کر لو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیجئے اپنی اصلاح کی فکر کیجئے دوسري جغا حتى إذا ما جاءوها الشاهد عليهم سمعهم أبقارهم وجلودهم لما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بہ و خالق اس میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کے ہاں پیشی ہوگی تو کان اور آنکھیں اور کھالیں یہ چیزیں شہادت دیں گی کہ ایسے ایسے گناہ ہم سے اس شخص نے کبائے تھے ہمارے ذریعہ یہ گناہ کیے تھے یہ لوگ اپنی آواز سے کہیں گے کہ تم کیسے بولنے لگے کھالے بولیں گی آنکھیں بولیں گی کان بولیں گے یہ پوچھیں گے کہ کیسے بولنے لگے وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالی نے آج ہمیں قوت گویائی دے دی وہ اللہ جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ ہمیں قوت قوت گویائی دے دے اسی نے ہمیں بھی قوت گویائی دی ہے اس کے بعد اللہ تعالی تنظیم فرماتے ہیں وہ وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پھر دوبارہ تمہیں اللہ تعالی پیدا کر کے قبروں سے نکال کر اپنے پاس بلائے گا سارے حساب و کتاب چکائے گا اس وقت سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لیجیے ایک اور آیت بھی سن لیجئے زبان کی حفاظت نہ رکھنے پر سب ہے یہ نم بہ بین یہ آیت کسی پر بہتان لگا دینے کے بارے میں ہے کسی پر اختراع بہتان جھوٹ باندھنا یہ بھی زبان ہی کی حرکت سے ہوتا ہے سرمایہ کسی پر بہتان لگا دیا تہ سب تم تو سمجھتے ہو ایسے کوئی معمولی سی بات ہے زبان سے کوئی بات نکال دی زبان ایسے ذرا سے چلتی کر دی اللہ کے ہاں گرفت کے لحاظ سے وہ بات بہت بڑی ہوتی ہے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے اسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ انسان کوئی لفظ ایسا کہتا ہے کہ وہ اسے بہت معمولی سا لفظ سمجھتا ہے مگر اسے سمندر میں پھینک دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی خراب ہو جائے دیکھنے میں معمولی سی بات ہے مگر اس کا فساد اتنا بڑا کہ پورے سمندر کو خراب کر دے یہ تباہی ہوتی ہے زبان کی حفاظت نہ کرنے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اکثریت ہوگی الالسن. اکثر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ الالسن ہوں گے کٹی ہوئی زبانوں والے جو بلا سوچے سمجھے ایسے ہی زبانیں چلاتے رہتے ہیں فضول بکواس کرتے رہتے ہیں کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دی کسی کے خلاف کوئی بات کہہ دی کہ خلاف تحقیقی بات پھیلا دی انتشار پھیلاتے رہتے ہیں زیادہ بولنے والے زبانوں کی حفاظت نہ کرنے والے ان کو کہتے ہیں فرمائے جہنم ملت ملت میں, میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور یوم آخرت کر یقین ایمان جس کو ہو وہ بولے تو اچھی بات بولے اور اگر کوئی اچھی بات ذہن میں نہیں تو خاموش رہے بولے مت بولو تو اچھی بات بولو اور اگر اچھی بات اس وقت میں سامنے نہیں ہے تو خاموش رہو اگر خلافائے اربعہ رضی اللہ تعالی عن ہوں اربعہ کہتے ہیں اضرت ابو بٹ حضرت عمر حضرت عثمان حضرت عائد رضی اللہ تعالی عن ہوں انہیں کہا جاتا ہے اربعہ ان میں سے کسی کا قصہ ہے یا یہ کہ آئی میں اربا رحم اللہ تعالی امام اعظم امام مالک امام شافعی امام احمد رحم اللہ تعالی بہت دن ہو گئے اس لیے اب سہی یاد نہیں کہ خلفائے اربا میں سے کسی کا واقعہ ہے یا آئم اربا میں سے کسی کا ہے بہارا بہت بڑی شخصیت کا واقعہ بتا رہا ہوں انہوں نے ایک انگوٹھی پر یہ کندہ کبھاریا تھا الخر حدیث جو بتائی ہے کہ جو ایمان رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے اسی حدیث سے لے کر انہوں نے اپنی انگوٹھی پر یہ کندھا کروا لیا تھا قل خیرن و اللہ موت. کہو تو اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو انگوٹھی ہر وقت پہنے رکھتے تھے انگوٹھی پر یہ مرد کے لیے انگوٹھی پہننا دو شرطوں سے جائز ہے ایک یہ کہ چاندی کے ہو سونے یا دوسری کسی دھات کی جائز نہیں دوسری شرط یہ کہ پانچ ماشے سے کم وزن کی ہو انہوں نے انہی شرطوں سے انگوٹھی بنوائی ہوگی چاندی کی انگوٹھی کم وزن کی بنوائی اور اس پر یہ لکھوایا بولو تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو انہوں نے انہیں شرطوں سے انگوٹھی بنوائی ہوگی چاندی کی انگوٹھی کم وزن کی بنوائی اور اس پر یہ لکھوایا فاسمت. بولو تو اچھی بات بولو و ورنہ خاموش رہو انگوٹھی تو ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں اور محسوس بھی ہوتی ہے کوئی چیز پہنے ہوئے ہیں پھر اس پر نظر بھی پڑتی رہتی ہے بات یاد رہے یاد رہے زبان کی حفاظ ہے بہت رشکل ہے انہوں نے تدبیر ایسے نکالی کہ یاد رہے ہر وقت میں حضرت والا نے ارشاد القاری الہ سحیخ البخاری میں تحریر فرمایا ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کی انگوٹی کا نقش تھا قُلِ الْخَيْرَ وَإِلَّا فَسْكُتْ تو صحیح بات بولو ورنہ خاموش رہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے دیکھا کہ حضرت ابو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیران میں پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے فرمایا کہ اس کے فسادات بہت ہیں زبان کے فسادات بہت ہیں کتنا اونچا مقام ہے حضرت ابوبہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے اس کے باوجود اتنا بلند مقام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے دار ابوبہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود زبان کے فسادات سے اس قدر ڈر رہے تھے بہت زیادہ تھا. اس لیے یہ عمل کر رہے تھے کہ زبان کے فسادات سے حفاظت رہے حفاظت کی تدبیریں یہ بڑے بڑے حضرات بھی کیا کرتے تھے غافل نہیں ہوتے تھے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے سب سے زیادہ کس گناہ سے ڈرنا چاہیے سب سے زیادہ خوف مجھ پر آپ کس چیز کا محسوس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا کہ اس چیز کا خوف سب سے زیادہ ہے زبان کا خطرہ سب سے زیادہ ہے اس کے اس کے فساد سے بچو ہوشیار رہو اور حضیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نجات جو شخص خاموش رہنے کی عادت بنا لے خاموش رہا کرے بلا ضرورت نہ بولا کرے وہ نجات پا جائے گا دنیا کے فسادات سے بھی بچ جائے گا آخرت کے جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائے گا, منت فقد نجات وہ نجات پا جائے گا اور ایک حدیث میں فرمایا من تکفل ما بین جو شخص دو چیزوں کی حفاظت کرے گا میں اس کے لیے جنت کا وانی ہوں ضرور جنت میں جائے گا دو چیزیں کیا ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں دوسری جو دو رانوں کے درمیان میں ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے تو میں اس کے لیے جنت کا وامن ہوں دونوں کے فساد بھی بہت ہیں پھر یہ کہ ساتھ, ساتھ یہ وجہ بھی ہے کہ زبان سے بسا اوقات تجاوز کرتے کرتے زبان کی حفاظت نہ کرنے کا نتیجہ یہ بن جاتا ہے کہ بدکاری تک پہنچا دیتی ہے کسی غیر محرم سے باتیں کرنا شروع کر دی بلا ضرورت باتوں کا دل پر اثر ہو گیا بڑھتے گئے بڑھتے گئے مجلس لمبی ہوتی گئی لمبی ہوتی گئی بے آخر بدکاری تک یہ بات پہنچائے گی عشق دیدار قیدار بسا کی لائن تز گفتار خیزت شار نے کہا ہے بسا کی دولت گفتار خیزت کو صرف بدناظری سے پیدا نہیں ہوتا باتیں سننے سے بھی حوش کو پیدا ہو جاتا ہے آواز سننے سے ویش کو پیدا ہو جاتا ہے شاعر نے کہا بسا دولت گفتار فیض ایشت کی دولت کہ دی آواز سننے سے بھی پیدا ہو جاتی ہے دولت کہہ دولت ہیں دولت شاعر کے بارے میں اچھا دمان رکھنا چاہیے انہوں نے یشک بھی مرادیا ہو مراد لیا ہوگا اللہ کا ایشک اللہ کے رسول کا وائش اللہ والوں کا ویشک ان کی باتیں سننے سے اللہ کی باتیں سننے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے اللہ والوں کی باتیں سننے سے اللہ والوں کی باتیں کہ ان کی سے تو ہوتی نہیں وہ تو وہی اللہ ہی کی باتیں ہوتی ہیں اللہ کے رسول ہی کی باتیں ہوتی ہیں یہ باتیں سننے سے غیشق پیدا ہو جاتا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ تعالم سب کے لیے یہ دولت مقدر فرما ہے مگر میں نے اب یہاں دولت کو لانت سے بدل دیا اس لیے کہ مضمون جو چل رہا ہے وہ اللہ کی محبت کا نہیں چل رہا ہے وہ ایشت خبیص کا مضمون چل رہا ہے ہے زبان کی خباس اس کے فسادات بتا رہا اس لیے میں نے یہاں دولت کی بجائے لگا دیا لانت مخلوق کی محبت مخلوق کی محبت جو دنیا کو بھی تباہ کرے آثر کو بھی تباہ کرے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے وہ لانت نہیں تو کیا ہے وہ دولت ہو رہی ہے وہ تو لانت ہے اس لیے میں نے اس شعر کو بدل کر یوں پڑھا نتنہا عشق ایز دیدار خیزت بسا کی لعنت الگفتار خیزت خضور باتیں کرنے کا میں بتا رہا تھا کہ ایک اس پر لعنت یہ دی ہے کہ معاشقہ پیدا ہو جاتا ہے اس دنیا کی اور آخرت کی دونوں کی تضاہی اور بربادی کے مشاہدات ہو رہے ہیں امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں فلا تخبہ نہ کبھی کوئی صحابی کسی دینی ضرورت سے آ کر پیسے پردہ کوئی بات پوچھے کوئی مسئلہ دین کا پوچھے فلاح تخبہ نہ تو آواز میں لچک پیدا نہ ہونے دیں آواز میں لچک پیدا نہ ہو تاکہ آواز کا برا اثر سید مارا بولنے والی کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزاج جن کو اللہ نے فرمایا جن کو اللہ نے پاک کر دیا ہے ان سے زیادہ پاک کون ہو سکتا ہے فرمایا نبی کی مائیں ہیں اور جسلہ پوچھنے جاتے تھے وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ جن کا تقدس اور بزرگ ملائکہ کے لیے قابل رش رضی اللہ عنظی ان سے راضی ہونے کی اللہ نے شہادت دے دی اللہ نے سب کے ساتھ بہتری کا وعدہ کر لیا ہے سب صحابہ کے ساتھ آشرہ مبشرہ دس سے بادشاہ مبشرہ دس صحابہ وہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ان دس کے لیے تو ایک ہی مجلس میں بشارت دیجی اس بشارت دی تھی اس لیے دس کا نام آ جاتا ہے آشرا مبشرہ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عم سارے کے سارے سب مباشارہ ہیں مباشرہ سب کو بشارت ملی بالکل راب اللہ, اللہ نے سب کے ساتھ بہتری کا وعدہ کر لیا ہے سب کے لیے بشارت ہے جتنے بھی صحابہ ہیں بات کن سے کریں جن کی تفصیل بتا دی امہا پر محمدی ازوائج مباہرہ بات کرنے والے کون صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری مباشوا ہیں بات کون سی کوئی دینی مسئلہ اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ جب ان کے کسی مسئلے کا جواب دیں اور وہ بات بھی کریں گے پیسے پردہ سامنے بھی نہیں پردے سے تخوا نا بالکل آواز میں لچک نہ پیدا ہونے دیں جہاں اسٹال ہوتا ہے اتنا بڑا مقام مقامات تو کیا وہ بھی ایسے چبا چبا کر بولا کرتی تھی لہجے میں لچک پیدا کر کے جیسے کہ آج کل کی بدماش عورتیں کرتی ہیں سیکھتی ہیں لوگوں کو مائل کرنے کے لیے پھنسانے کے لیے کیسے کیسے بولتی ہیں ہنس ہنس کر تو کیا ان میں تو کوئی ایسا دور دور کا احتمال بھی نہیں کہ وہ ایسے کریں گی تو پھر اللہ تعالی نے کیوں روکا یہ اشکار ہوتا ہے جس میں کسی چیز کا دور دور کا بھی کوئی شبہ نہ ہو ان،, ان کو اللہ نے کیوں روکا اس حقیقت کو سمجھیں عدرت حاصل کریں گے اس سے مطلب یہ ہے کہ عورت کی آواز میں قدرتی طور پر نرمی ہوتی ہے مرد کے بعد میں اور فرق ہوتا ہے قدرتی طور پر عورت کے بعد میں نرمی ہوتی ہے زبان کے فیتنے بتا رہا ہوں کہ اتنے فیتنے زبان کے کہ ان میں سے ایک فیتنا یہ جی بھی جس پر بیان لمبا ہو گیا کہ عورتیں کسی غیر محرم سے بات کریں گی تو وہ غیر ضروری بات کریں گی اور مرد کوئی ان سے غیر ضروری بات کرے گا تو معاشتہ پیدا ہوگا یہ فیتنے کتنے بڑھیں گے کتنے بڑھیں گے کہاں تک نوبت پہنچے گی پچھلے زبان کی حفاظت کی طرف خاص طور پر توجہ اور رکاڈ کریں ایک اور حدیث میں ہے انسان کے جسم میں دو اور دوسرے سب آغاز سے حجم ہے تو چھوٹے مگر ان کے فسادات دوسرے بڑے بڑے آغاز بڑے ہیں حجم میں چھوٹے فساد میں بڑے وہ وہی دو اگر جو پہلے بتائے ایک تو زبان چھوٹی سی یا چھوٹی سی دوسرے شرم گاہ دوسرے ادا کے بہ نسبت وہ بھی چھوٹی سی ہے چڑیا سے چھوٹے چھوٹے دو اگر فساد ایسے کہ دوسرے بڑے بڑے ادا کے اتنے فسادات نہیں جتنے ان کے فسادات دنیا کو تباہ کر رکھا ان چیزوں نے اور قرآن مجید میں ہے قد افلح المؤمنون ووم ر دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے یہ اللہ تعالی کا دستور ہے کہ کامیاب جو آخرت میں ہوگا دنیا میں بھی کامیاب ہے دنیا میں بھی کامیاب ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دونوں میں سے ایک چیز بنے دوسری نہ بنے یہ ہو ہی نہیں سکتا کامیابی ہوتی ہے تو دونوں جہانوں میں خسارہ ہوتا ہے تو دونوں ہو گئے اگر کسی کو اشکال ہو تو اس کی تفصیل تو پھر دوسرے مواقع پر کبھی آ جائے کہ ابھی تو زبان کا کتنا بیان ہو رہا ہے تاکید کے لیے آتا ہے یعنی ہم جو بات اب بتا رہے ہیں وہ یقین ہی بات یقین کر لو احسا سیرۂ ماضی ہے وہ بھی تصوت تحقق کو کے لیے ہوتا ہے یہ بات پکی ہے دو, دو بار تاکید کے ساتھ یقیناً یقیناً سمجھ لو کہ جن لوگوں کی صفات ہم ابھی بتائیں گے کامیاب دنیا میں بھی آخرت میں بھی وہی ہوں گے دو بار یقین کے ساتھ لوگ جو نماز خوشبو سے پڑھتے ہیں اللہ تعالی پر متوجہ ہو کر ظاہرہ بات آداب کی رعایت رکھتے ہوئے مکمل طور پر اللہ کے بندے بند کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ایک سے اس کے بعد فرمایا ولین اللہ کے بندے جو کامیاب ہیں یقیناً یقیناً وہ جو لغبی یاد سے بچتے ہیں ولدین وہ اللہ کے بندے جو زکوٰۃ ہمیشہ ادا کرتے ہیں فائلون اس میں فائل مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ادا کرتے ہیں کبھی اس میں غفرت نہیں کرتے قرآن میں اور حدیث میں نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے ہر جگہ قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی نماز زکوات نماز زکوات اردو میں مشہور ہو گیا یوں کہتے ہیں کہ نماز روزہ حج زک زکات کو بالکل پیچھے لگا دیا اگر ایسا کرنا جائز تو ہے کوئی ناجائز نہیں مگر یہ ہے کہ جو طریقہ اللہ تعالی نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو خود کہنے میں لکھنے میں اس کے مطابق کرنا چاہیے اس کی وجہ کئی ہیں اس ترتیب کی اب فرصت تو نہیں کہ اس کی تفسیر بتاؤں بہرحال ترتیب یوں ہے یوں کہا کریں نماز زکات روزہ حج کہیں بولنا ہو یا کہیں لکھنا پڑھنا ہو بتانا ہو تو یوں ترتیب رکھیں پھر سن لیں غور سے نماز روزہ حج زکت نہ کہا کریں زکات دینے سے شاید ڈرتے بہت زیادہ اسی نے اس کو پیچھے کر دیا نماز زکات روزہ حج یہ ترتیب ہے قرآن میں اور حدیث میں دونوں میں نماز اور زکات نماز اور زکات ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اسی لیے دونوں کو کرینہ تان بھی کہا جاتا ہے کرینہ تان کے معنی دو دو سہیلیاں ساتھ ساتھ ساتھ نے ساتھ نے ساتھ سات ملی ہوئی اس لیے کہ جہاں بھی آیا نماز بہی ساتھ آیا زکات مگر یہاں میں پارے کے شروع میں سورہ مؤمنون ہے جس کی میں نے یہ آیت پڑھی ہیں ان نماز اور زکاط کے درمیان میں ایک تیسری چیز لگا دی سے بچنے والے اللہ کے بندے کامیاب ہیں لغویات سے بچنے والے دوسرے جگہ میں مشورے کی آیت کو نماز اور زکات کے درمیان میں لگا دیا ہے سورہ شورہ میں وہاں بھی یہی مقصد ہے کہ آپس میں مشورے کی بڑی اہمیت ہے استشارہ و استخارا اس نام کا ایک بار تیار ہے شاید چھپ گیا ہوگا یا چھپنے والا ہوگا ان کی پوری تفصیل تو اس میں دیکھیں اس وقت تو یہ بتانا مقصود ہے کہ دو جگہ پر قرآن میں نماز اور زکات کے درمیان میں ایک تیسری چیز بیان فرما دی سورہ شورم میں تو مشورہ کی اہمیت اور سور اللہ کے بندے لو کام اور لب کلام نہیں کیا کرتے لو کا مطلب یہ ہے کہ جس کلام میں یا کام میں کوئی دنیا کا فائدہ بھی نہ ہو اور آخرت کا فائدہ بھی نہ ہو اس کو کہتے ہیں لو ارے اگر آخرت کا فائدہ نہیں ہے تو کم از کم یہ سوچیے کہ دنیا ہی کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا نہ دین کا نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں اس کی خرابی بیان کرنے کے لیے بہت بڑا فساد ہے بہت بڑا گناہ ہے اس لیے یہاں اس حکم کو بیان فرمایا نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تاکہ اس کی اہمیت کی طرف توجہ ہو کہ دو چیزیں جو ہر جگہ ایک ساتھ ہیں یا ان کے درمیان میں تیسری چیز بیان فرماتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مِن اسلام مالا یعنی مسلمان تو سبھی کہلواتے ہیں مسلمان مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں مگر آپ کا اسلام اللہ کو بھی پسند ہے یا نہیں میں یار بیان کرنا کلو دل بھلا تو لائ کے لا سے دعوے تو ہی کرتے ہیں. مگر ذرا للا سے بھی تو پوچھو کہ وہ بھی مانتی ہے یا نہیں مانتی ایسے گھر بیٹھے دعوے کر رہے ہیں ایسی مولا کے ہوشپ کے اللہ کے رویشپ کے دعوے ہر وہ شخص جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اللہ سے کا دعویٰ کر رہا ہے مگر خیر ماراؤ سے بھی تو پوچھو کہ وہ کیا کہتا ہے وہ تمہارے عشق کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے سورہ ان کبوت کے شروع کی آیات بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس کے ایمان کو قبول کرتے ہیں؟ ان آیات کو کسی تفسیر میں ترجمہ والے قرآن میں دیکھیں جا کر اگر مجھ سے کبھی نہیں سن اس کی تفسیر میں فرمائے من حسن اسلام المل یعنی اللہ کو کسی کا اسلام پسند ہے یا نہیں اس کی کفوائٹی اس کا معیار یہ ہے کہ ہر ایسے کام سے بچے ہر ایسے کلام سے بچے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ اگر ایسا نہیں کرتا بےکار کاموں کی بجائے بےکار کلام لوگ زیادہ کرتے ہیں بات اسی پر چل رہی ہے جہاں بیٹھے بےکار باتیں بےکار باتیں کرتے رہتے ہیں خاموش تو رہنا جانتے ہی نہیں اپریل پھول بہت مدت ہو گئی ایسے کہیں کسی نے بتایا کہ اس پر اپریل فول میں کسی نے یہ بکواس کی کہ اس نے دو عورتیں بیٹھی دیکھیں دونوں خاموش بیٹھی یہ بات اس نے چھوڑی اور وہ دنیا میں اول نمبر آیا پرائر فول میں جھوٹ بولنے میں پھر اس کا شاید وہ حساب بھی لگاتے ہیں نا ابل نمبر کون آیا اس کو شاید انعام بھی دیتے ہوں گے دنیا میں اول نمبر جھوٹ جس نے بولا وہ اول نمبر اس کو قرار دیا گیا جس نے یہ کہا کہ دو عورتیں بیٹھی تھی خاموش یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ناممکن ہے پہلے زمانے میں تو عورتوں کے بارے میں ناممکن تھا کہ دو بیٹھیں تو خاموش رہیں مردوں کے بارے میں یہی کہ مردوں نے داڑھی منڈانا کٹانا شروع کر دیا تو یہ بھی عورتیں بن گئی اور جو نہیں منڈاتے کٹاتے وہ دوسرے گناہ کر کر کے عورتوں سے متاثر ہو کر یہ بھی عورتیں بن گئی آج اگر اپریل پول میں کہیں اپرحد میں اگر آپ ابل نمبر آنا چاہیں تو یہ کہہ دیں کہ میں نے دو مردوں کو دیکھا وہ ساتھ بیٹھ گئے تھے اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے بول نہیں رہے تھے ابل نمبر آپ آب آ آج جائیں گے بیٹھتے نہیں خاموشی سے کچھ نہ کچھ تو ضرور بولنا ہی پڑے گا بولتے ہی رہیں گے اللہ کے ہاں تیرا اسلام قبول ہے یا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد شاد فرما لیا کہ جو شخص بے کار بات نہیں کرتا اور لو کلام کام نہیں کرتا اس کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے ورنہ قبول نہیں ہے تم ہزاروں زیادہ کرتے دوسری حدیث ہے اللہ تعالی کسی سے راضی ہے یا ناراض علامت اللہ کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ کوئی ایسا کام یا ایسا کلام اس میں مشہور ہو جائے جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا فائدہ ہو سمجھ لو کہ اللہ ناراض یہ اللہ کی طرف سے اس پر آساب ہے اگر اللہ راضی ہوتا تو یہ بے فائدہ کلام اور بے فائدہ کام نہ کرتا ایسی ایسی اس پر وارد ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حسابت فرمائے حقل مند لوگوں کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قرآن مجید میں کہیں تو فرماتے الگا حقل والے لوگ عقل مند لوگ کہیں فرماتے ہیں, اولو الالباب، کہیں فرماتے ہیں اولو معنی سب کے یہی ہیں عقل مند لوگ عقل مند لوگوں کا فیصلہ ہے اذا انسان کی عقل جیسے کامل ہوتی ہے اس کا کلام کم ہو جاتا ہے دونوں کا مقابلہ یا میں عقل بڑھتی جائے گی کلام کم ہوتا جائے گا اور اگر کلام زیادہ کرتا ہے تو عقل کم ہوتی جائے گی شروع سے عقل کم ہے عقل اس کی پوری ہوئی ہی نہیں اسی لیے زیادہ بولتا ہے تجربہ کر لیں بچے کتنا بولتے ہیں بچے بہت زیادہ بولتے ہیں ہر وقت بولتے رہتے ہیں عورتیں بھی زیادہ بولتی ہیں بچوں کی عقل بھی ناقص ہوتی ہے عورتوں کی عقل بھی ناقص ہوتی ہے اور پاگل لوگ بھی بہت بولتے ہیں بولنا جو شروع کر دیتے ہیں بس وہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں بولتے سونے پڑی بولتے ہی چلے جاتے ہیں جتنی عقل کامل ہوتی ہے انسان کم بولتا ہے تیسرے فرمایا تھا ان کا نام جو انسان بھی زیادہ بولتا ہو یقین کر لو یقین کر لو پچی بات کہ یہ احمق وقت ہے اہم اگر عقل مند ہوتا تو زیادہ نہ بولتا بقبر ضرورت ہی بولتا زیادہ بول رہا ہے تو یہ احمق ہے اس کے عقل میں فکور ہے ان ذہنوں سکوت سرمت فائزہ تخت فلا گا گویائی ایک نعمت ہے اللہ نے نعمت دی ہے اور خاموش رہنے میں سلامتی ہے نعمت کو ضائع نہ کریں تبذیر نہ کریں تبذیر خرچ کرنے کی چیزیں نعمتوں کو خرچ کرنے کے جو طریقے ہیں ان میں ایک تو ہوتا ہے قدر نعمت شکر نعمت دوسرا ہوتا ہے اسراف تیسرا ہوتا ہے تبزیر شکر نعمت تو یہ ہے کہ نعمت کے استعمال کرنے کے جہاں موقع ہے وہاں اس کو استعمال کرے یہ شکر نعمت موقع پر استعمال نہیں کرے گا تو نعمت کی نہ شکری کر رہا اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے ایسے کوئی تکلیف ہے بتانا بتا نہیں رہا کہتے ہیں کہ بولنے کو تو منع کر دیا تھا دار لفتہ میں بولتا ہی نہیں بولنے کی جگہ ہو وہاں بھی نہیں بولتا ارے ادھر دشمنوں پر جھپٹنا ہے چلو نکلو بولتا ہی نہیں کہتے ہیں کہ منع کر دیا تھے بولنا بری بات ہے یہ ناشکری ہے اللہ نے نعمت دی ہے بولنے کے موقع پر بولے اور جو ایسے ہی بولتا ہے ایسی باتیں جو فی نفسی تو جائز ہیں مگر کوئی خاص فائدہ نہیں وہ اسراف ہے ضرورت سے زیادہ بول رہا ہے اور جو بھی مصرف ہوگا زیادہ بولے گا وہ گناہ کی بات ہے تو بچی نہیں سکتا کوئی کہیں کسی کے ذہبت کر دے گا کسی پر اس طرح اور الزام لگا دے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا بت رہا ہے سارا کچھ کرتا رہے گا ناجائز کام میں زبان کو استعمال کرے گا تو تبزیر ان المبذرین اور قانو اخوان الشیاطین تبذیر اتنا بڑا گناہ ہے کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں شیطان کے بھائی بھی نہیں فرمایا شیطانوں کے بھائی ہیں اخوان الشیاطین جتنے یہ ہیں تو ان کے ساتھ شیطان لگے ہوئے شیطان کے بھائی نے کیوں فرمایا اس لیے کہ شیطان نے حقل میں تبدیل سے کام لیا اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ساجدہ کرو شیطان نے اپنی عقل دوڑائی حالانکہ عقل میں اعتدال بھی ہے افراق بھی ہے تفریق بھی ہے اس کی تفصیل پہلے سورہ فاتحہ میں سیروقن مستفین کے تحت تفصیل بتائی تھی اللہ تعالیٰ کے پہچاننے میں اللہ کے وجود میں اللہ کی تحفید میں حقل کا استعمال کرنا یہ اعتداز ہے وہاں کرنا ضروری ہے اس کے بعد اللہ تعالی کے احکام میں عقل کا استعمال کرنا جائز نہیں تبذیر بے موقع آفل کو استعمال کیا شیطان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا یقین تھا پہلے سے ہی اور اللہ تعالیٰ کے احکم الحائق مین ہونے کا یقین تھا سب کچھ تسلیم مگر اللہ تعالی کے فرق ان کے سامنے حکمت نکالنا شروع کر دی یہ کہا کہ میں تو آدم سے افضل ہوں ویسے تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا آگ کا مرتبہ تو مٹی سے زیادہ ہے آگ بھگ کے اوپر تو مٹی نیچے مجھے حکم دے دیا اس کو تو اعلیٰ کو حکم دے دیا ادنا کو سجدہ کرنے کا یہ بات تو آقل میں آتی ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے بیس کر رہا ہے جیسے آج کل کے بے دین لوگ شریعت کے مقابلے میں باتیں کرتے ہیں یہ ایسے کیوں اور ایسے کیوں اور ایسے کیوں نتیجہ یہ ہوا کہ شیطان مربود ہو گیا قیامت تک اس نے حاقل میں تبدیل کی اسی طرح جو لوگ دوسری نعمتوں میں تبدیل کرتے ہیں بے موقع استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں جو کام شیطان نے کیا تھا وہی کام یہ بھی کر رہے کو سکوت اس رحمتوں میںدیم تو سکوتی بوتم والد ندیم تو علیہ الکلام قبت گورائی نعمت ہے زینت ہے اس نعمت کی ناقدری نہ کریں بے موقع نہ بولا کریں سوچ سمجھ کر بولا کریں بہت بڑی نعمت ہے اگر تبذیر کی بے موقع بولنے لگے کہیں اللہ تعالیٰ گونگا کر دیں یا زبان میں کینسر ہو جائے تو کیا بنے گا اللہ کے عذاب سے بچیں گر سے بچیں اتنی بڑی نعمت کو بائے کر رہے آگے سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دے رہے ہیں جو ہر شخص پر گزرتی ہے اپنے حالات کو سوچے فرمایا کہ میں خاموش رہنے پر تو کبھی بھی نادم نہیں ہوا خاموش رہا ہوں اور پھر بعد میں ندامت ہو کہ کیوں خاموش رہا اس پر تو کبھی بھی ندامت نہیں ہوئی کہا بولنے پر تو کئی بار بعد میں ندامت ہوئی کئی بار کئی بار کئی بار بیوی نے کچھ کہہ دیا تو اس پر تلا بعد میں کہتے رہے بڑے پریشانی ہو رہی ہے بڑی پریشانی ہو رہی ہے کسی نے ذرا سی بات خلاف تباہ کہہ دی اس کو گالی دے دی اور اس نے ٹھکائی لگا دی پھر پریشان ہو ارے ارے بہت پریشانی ہو گئی پر تو پریشانیاں ہی پریشانیاں فرمایا ہر شخص اپنا تجربہ کرے اپنے حالات کو دیکھے خاموش رہنے پر کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں خاموش رہا اس لیے میرا نقصان ہو گیا بولے پر ہی سارے نقصان ہوتے ہیں بولنا ہی ہو تو اللہ کے حکام پہنچانے میں بولیں اس پر الگ پٹائی بھی ہو جائے تو اس بھی حاضر ہے وہ تو ٹھیک ہے گونگے تو بن جاتے ہیں اللہ تعالی کے حکام پہنچانے میں نافرمان چھڑانے میں وہاں تو گونگے شیطان بن جاتے ہیں اور بیکار باتوں میں بول بول کر بول بول کر بعد میں پریشان ہوتے ہیں کاش کے ہم نے یہ نہ کہا ہوتا کاش کے لیے نہ کہا ہوتا کاش کے لیے نہ کہا ہوتا بولتے رہتے دو نسخ ہو گئے یاد رکھیں نسخہ نمبر ایک جو زیادہ بولے یقین کر لے کہ میں سائنس دان دانش فرحان ان کا یہ فیصلہ ہے اسپیشلسٹ ڈاکٹر دماغ کے ان کا یہ فیصلہ ہے کہ جو شخص زیادہ بولے یقین کر لو کہ یہ احمق ہے احمد ہم ہونے سے بچنے کی کوشش کیا کریں زیادہ نہ بولا کریں نسخہ خود بھی استعمال کریں آپ کے سامنے کوئی زیادہ بولے تو اس کو بھی کہہ دیا کریں کہ دنیا بھر کے ڈاکٹروں کا اس پر اجماع اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کا دماغ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں, ڈاکٹروں کا یہ احمق ہے اس لئے اپنا علاج کروا دماغ کا علاج کروا ایک نسخہ ہو گیا دوسرا نسخہ جو بتایا کہ خاموش رہنے پر تو کبھی بھی ندامت نہیں ہوئی اپنے حالات کو بھی سوچا کریں دوسروں کے حالات کو بھی خاموش رہنے پر کبھی ندامت نہیں ہے. بولنے پر کئی بار ندامت ہوتی ہے ایک لطیفہ یاد آ گیا ایک بار میں اپنے ایک لڑکے کے ساتھ ادھر کہیں بازار گزرے لڑکے نے یہ کہا کہ ہم اپنے گاڑی بیچنا چاہتے ہیں یا دلا لیں ذرا سے بات کریں گے دلالو کے سامنے گاڑی روک دی وہ بول رہے ہیں ان سے کچھ پوچھ رہے ہیں اور یہ بالکل خامور بالکل گویا سونی ہی نہیں رہے پھر انہوں نے کچھ کہا کچھ تو بولیں کچھ بتائیں یہ بالکل خامور وہ آپس میں تعجب سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے ایک دو مہینے ٹھہرے اس کے بعد گاڑی اسٹارٹ کے لیے کرا واپس لے کر رہا ہے. باپس جا رہے اور اگر بولنے لگتے وہ کہتے اتنا یہ کہتے اتنا, وہ اتنا اور اتنا اور اتنا ایک بولتے رہتے کا, ایک دوسرے کا دماغ کھاتے رہے تھے ذہن میں طے کر رکھا تھا کہ اگر دیں گے تو ٹھیک ہے پھر جتنے وہ بتا رہے تھے وہ ان کی پسند کی بات نہیں تھی تو بولتے ہی نہیں تھے بالکل خواب کئی سال ہوگا کئی سال اس قصے کو مگر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ برت کی بات خو کسی احمد سے ملے خواب دین سے ملے خا دیندار سے ملے پرت کے بعد یاد رہتی ہے وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے کہ یہ بولتا ہی نہیں ہے کہہ بھی رہے تھے بولتا ہی نہیں ہے اور یہ بالکل خاموش تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ جواب دیئے بغیر کچھ بھی نہیں کا گاڑی اسٹارٹ کی اور لے آئے شاباش بہت عجیب بات کی اب تک بھی کبھی کبھی میں ہم کو سناتا رہتا ہوں کہ آپ کا یہ کباب ابھی تک مجھے یاد ہے بولے نہیں کچھ بھی دوسرا نمبر یہ ہو گیا کہ سوچا کریں کہ ہم بولنے پر کتنی بار ہمیں ندامت ہوئی اور خاموش رہنے پر تو کبھی بھی ندامت نہیں ہوئی اس نسخے کو استعمال کیا کریں تیسرے نمبر پر ایک قصہ پہلے کبھی کبھی بتایا کرتا تھا کئی سال گزر گئے بعض باتوں کو کئی کئی سال گزر جاتے شہزادے نے کہیں بولنے کے نقصان کہیں پڑھ لیے یا سن لیے بولنے میں نقصان کتنے انہیں طے کر لیا کہ کبھی نہیں بولوں گا بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ بولتا نہیں اس نے سمجھا کوئی بیماری ہے ڈاکٹروں کے عقیبا کے طرح طرح کے علاج کروائے عاملوں سے بھی علاج کروائے تاغیز ڈنڈے وغیرہ اس کو کیا ہو گیا کوئی چڑیل لگ گئی کوئی بھوت لگ گیا جو لگ گیا کیا ہوا کسی بھی چیز سے فائدہ ہی نہیں ہو رہا بول رہا ہی نہیں سب کوشیں کر لی آخر یہ پہ پایا کہ ان کو تقریر کروائی جائے جیسے آج کل عورتیں عورتوں کے شوہر عورتوں سے زیادہ پاگل جن کو کچھ تکلیف ہو جائے تو تفریح کے لیے لے جاؤ ایک دوسرے سے بڑھ کر پاگل ہیں تفریح سے تو عورتیں اور زیادہ خراب ہوتی ہیں اس موضوع پر ایک مستقل کیسٹ بھی ہے جس کا نام ہے خواتین کی تفریح یہ پائپ آیا ہے کہ ان کو تفریح کے لیے لے جائیں شکار کے لیے شکار میں بادشاہوں کی تفریح ہوتی تھی لے گئے پھرتے رہے کہیں کوئی شکار مل جائے ایک طرف سے کہیں تیتر بولا ایک شکاری نے لگایا نشانہ تیتر کو گرا لیا اب یہ بولا اور بول یہ شاہداد جو بولتا ہی نہیں تھا تو اس وقت میں بولا اور بول بولنے کا مزہ کیا تھا اور بول یہ تشریح تو میں لمبی کر رہا ہوں اس نے تو ایک ہی جملہ کا اور بول لوگ سمجھ گئے یہ تو مکارا جان بوجھ کر نہیں بول رہا بادشاہ نے کھا اس کی پٹائی لگاؤ جان بوجھ کر مکار ہے سب کو پریشان کر رکھا اتنی مدت سے پٹائی لگاؤ اس کی لوگ مار رہے تھے مار رہے تھے اور وہ ایک بار پھر بولا کافی مار کھانے کے بعد پھر بولا ایک بار مار ایک بار بولنے پر اتنی مار کھائی ہے دوبارہ بولا تو تیرا کیا بولے گا پھر کبھی بول کر لے لیا جال سے مار دے مار دے ایک بار میں بولا ہوں اس پر یہ حالت ہو رہی ہے پھر کبھی بولا تو کیا ہوگا یہ ہے یہ تیسرا نسخہ یہ بھی چونکہ کوئی ٹھکائی لگانے والا تو ہے نہیں کہ کوئی بیکار بولے تو کوئی ٹھکائی لگا دے تو اس لیے بولتے چلے جاتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں تین نسخے ہو گئے جو باتیں سنتے ہیں آگے بھی پہنچایا کریں آگے پہنچانے میں ایک تو یہ کہ آپ نے اپنا فرد ادا کیا نہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آگے پہنچائیں گے تو دوسرے لوگوں کو جو فائدہ ہوگا اس میں آپ کے دین کا بھی فائدہ ہوگا کہ آپ کو سواب ملے گا تیسرا فائدہ یہ کہ جیسے جیسے دین کی باتیں آگے پہنچانے سے معاشرہ سدھرتا جائے گا آپ کو دین پر قائم رہنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اس لیے کہ دوسرے کو بھی معلوم ہے فضول بات نہیں کرنا چاہیے آپ کو بھی معلوم ہے کہیں بیٹھے سلام جواب کیا ذرا سے خیریت پوچھی تو اس نے بھی چفری پکڑ لی اس نے بھی پکڑ لی،, لی اسے بھی معلوم ہے کہ بیکار بات نہیں کرنا رہے آپ کو بھی معلوم ہے اور چوتھا فائدہ یہ دوسروں کو پہنچانے میں کہ جتنی بار آپ بات کریں گے آپ میں زیادہ مضبوطی پیدا ہوگی ایک بار تو بات سن لی کام میں پڑ گئی پھر آپ کی زبان پر آئے پھر آئے پھر آئے پھر آئے جتنی بار آپ سبق دہرائیں گے وہ سبق پکا ہوتا چلا جائے گا اتنے فائدے ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچایا کریں اور اگر آئین وقت پر پہنچا دیا کریں تو اور زیادہ فائدہ ہوگا اسے, کسی کو دیکھیں بے کار بات کر رہا ہو تو اسے کہہ دیں کہ بیکار باتیں نہیں کرنے چاہیے وقت پر اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے سننے والے کو بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ وقت پر انجیکشن لگ گیا اور آپ کو بھی زیادہ فائدہ ہو گیا کہ وقت پر آپ نے نہیں آنے مون کر کر دی برائی سے روک دیا اس کا سواد اور بھی زیادہ ہے بہت دیر والا ہے حضرت علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں یا وہ نہیں میرے برخوردار میرے پیارے بچے پیارے بچے کر کے نصیحت کریں میرے پیارے بچے نماز پابندی سے پڑھیں لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہیں برائیوں سے روکتے رہیں جہاں تک معاملہ یہ تھا کہ نماز پڑھیں تو کوئی ناراض نہیں ہوگا لوگوں کو بھلائی کا حکم دے تو بھی کوئی ناراض نہیں ہوگا کرے یا نہ کرے ناراض کوئی بھی نہیں ہوگا اور تیسرا جملہ جو فرما دیا وہ تو کچھ نہ پوچھے وہاں لے برائی سے لوگوں کو روکیں جیسے آپ کسی کو برائی سے روکیں گے وہ تو دشمن ہو جائیں گے اس لیے برائی سے روکنے والے کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں پھر وہ دشمن ہی میں تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے اللہ کی بات پہنچانے کے لیے لوگوں کو جہنم سے دنیا کی جہنم آخرت کی جہنم سے نکالنے کے لیے آپ جو مجاہدہ کریں گے مشقت برداشت کریں گے اور تکلیفیں لوگ پہنچائیں گے صبر کریں گے یہ سوچ کر کہ میں جنت سے بچانے, بچانے کے لیے تو کر رہا ہوں یہ دان ہے سمجھ میں نہیں دوست کو دشمن سمجھ رہے ہیں تو آپ اس پر صبر کریں گے تک. تکلیفیں جو پہنچیں گی نہیں من کے برائیوں سے روکنے پر تجھے تکلیفیں پہنچیں گی یقین پہنچیں گی ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ پہنچے آپ اگر آہستہ تھوڑی سی بات کہہ دیا کریں اور اگر آپ ڈرتے ہیں تو زیادہ بحث مباحثہ نہ کریں ایک بار کہہ کریں کہ یہ گناہ ہے بات تو نکال لیں چلا دیں آگے بحث نہ کریں اگر آپ ڈرتے ہیں تو. مگر سچا یہ ہے کہ زبان سے کہتے ہوئے بھی آپ کہیں گے کہ ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے کیسے تم کو ناراض ہو جائے گا بیگم ہی ناراض ہو جائے گی اگر تم لوگ بیگم پردہ کر دے تو وہ ناراض ہو جائے گی پھر تو دنیا میں زندہ کیسے رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنی محبت اتنی غالب فرما دیں کہ دنیا بھر کی محبت ہیں دنیا بھر کے تعلقات دنیا بھر کا خوف دنیا بھر کی تمام اللہ کی محبت کے سامنے سب کچھ فنا ہو جائے اللہ تعالیٰ ایسی محبت اپنے رحمت سے پہلا فرما دے اور صلی اللہ بارک و سلیم اللہ کا محمد